اللهم الصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او ام شائرین البدی و الحری و زکری و انصا من المسلمین و بها ان تؤدى قبل خروج ناصل علی سامع نکرام آج سے ایک نیا باب بابو صدقت الفطر کا آغاز ہو رہا ہے جس میں فطرانے سے متعلق حدیثیں پیش کی جائیں گی اس بات کی سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات فطر فرض کیا فاواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکات الفطر صدقہ فطر یا فطرانہ فطرانے میں کیا چیز فطر مقرر کیا سا عام بن تمرین ایک سا کھجور یا ایک سا جو الابدی غلام پر اور آزاد پر مذکر پر معنس پر صغیر یعنی چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے یعنی مسلم غلام ہو یا آزاد ہو مذکر ہو یا مونس ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو صدقہ فطر ان کے اوپر فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا اور اس کے بارے میں حکم دیا کہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے نکالا جائے یعنی نماز عید سے پہلے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دیا جائے صدقت الفطر کس کو کہتے ہیں تقریباً سب لوگ جانتے ہیں اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں اس کو ہم اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں یعنی عید کے چاند نظر آنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ ایک سا یعنی ڈھائی کلو کھجور پنیر کشمش یا اسی طرح سے جو صدقہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے تو اسی کو فطرانہ کہتے ہیں جس کی مقدار کتنی ہے مقدار کتنی ہے تقریباً ڈھائی کلو کن اشیاء کو فطرانے میں نکالا جائے گا اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جن چیزوں سے نکالنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں دیا وہ ہے کھجور سے ایک سا نکالیں یعنی ڈھائی کلو کھجور نکالیں یا ڈھائی کلو جو نکالیں یا اسی طرح سے یہاں اس حدیث میں تو اور چیزوں کا ذکر نہیں ہے صرف کھجور کا اور جو کا ذکر ہے تو اسی طرح سے دوسری حدیثوں میں ابھی حدیثیں آئیں گی کہ کشمش بھی زبیر جس کو کہتے ہیں اس کو آپ ڈھائی کلو نکال سکتے ہیں یا اسی طرح سے عقت کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پنیر تو ان چیزوں کو ان چیزوں میں سے کسی ایک کو ڈھائی کلو صدقہ فطر یا فطرانے کے طور پر آدمی نکالے کس کے اوپر فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ مسلمان غلام ہو یا آزاد ہو مذکر ہو مرد ہو یا عورت ہو اسی طرح سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ان لوگوں کی طرف سے صدقۂ فطر ادا کیا جائے گا یہاں پر جو ہے ایک لفظ کا ذکر نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ یہاں پر مالدار اور غریب کی قید نہیں لگائی ہے کہ الل فقیر والمسکین والغنی اس کا اس کی قید نہیں لگائی تو یہاں پر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ صدقہ فطر نکالنا مسکین کے اوپر بھی فرض ہے مسکین اور فقیر کے اوپر فقیر کے اوپر یعنی اس دن جو مسلمانوں کو صدقہ خیرات دیا گیا ہے صدقہ خیرات یا کسی طرح سے فطرانہ نکالنے کا جو حکم دیا ہے اسی میں سے وہ پا کر کے اسی میں سے اپنی طرف سے وہ کیونکہ صدقہ فطر کا مقصد کیا کہتے ہیں ایک دو مقصد بیان کیے گئے ہیں جس میں وہ شامل ہے اسی طرح سے اس زکات کے لیے یا فطرانہ نکالنے کے لیے صاحب نصاب ہونا فرض نہیں ہے صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جیسے زکات مال میں نکالی جاتی ہے کہ سونے کا یہ, یہ نصاب ہے اور جو ہے چاندی کا یہ ہے غلے وغیرہ کا یہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہو اس کے لیے بھی سب فطر کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے اوپر جو ہے نکالنا فرض ہے اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ ادا کر دے ہاں یہاں پر جو لفظ ہے کہ قبل قروج لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے قریب قریب جو وقت ہوتا ہے عیدگاہ میں جانے سے پہلے سمجھ لیجئے یا عیدگاہ پہنچنے سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ نماز سے پہلے وہ ادا کر دے اگر کوئی شخص سے نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کا کیا ہے ہاں؟ وہ صد فطر مانا جائے گا اور اگر کوئی شخص سے نماز سے پہلے ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا عام صدقہ ہوگا وہ عام صدقہ ہوگا گویا کہ یہ جو فرض ہے یہ فرض اس سے چھوٹ گیا اب اس کو وہ ادا نہیں کر سکتا اپنی کوتا سستی کی وجہ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے لیکن جو ہے اب اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہو گیا فوت ہو گیا چھوڑ گیا اس سے اسی طرح سے اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے فار ادا فار ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے تو دیکھیں بہت سارے وہ لوگ جن کے دلوں میں حدیث کے تعلق سے کجی ہوتی ہے حدیث کے تعلق سے کجی ہوتی ہے اور ان کا دل حدیث کے تعلق سے صاف نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے اہل قرآن ایک فرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے منکرین حدیث کا فرقہ پیدا ہو گیا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرض اور واجب وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور اس کو فرض نہیں مانتے ہیں یا اس چیز کو حلال نہیں مانتے ہیں یا اس چیز کو حرام نہیں مانتے ہیں جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا اور یہ یاد رہے کہ کلام لاہی قرآن کریم اور صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دونوں ایک ہی سور سے سے آئے ہوئے ہیں ایک ہی مزدر سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ہے اللہ تبارک مطالعہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قرآن کا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حدیثیں بھی ہے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے بغیر وحی کے کوئی چیز حلال حرام نہیں کرتے تھے کبھی اگر کوئی چیز اجتہاد اجتحاد کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز ایسی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے تمبی فرما دی بتا دیا اور اس کی تشریح کر دی اللہ کے رسول اللہ, اللہ،, اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں پر فرادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے دیکھیے میں بھی کل ہی رات ایک جو ہے بڑے اسکالر بنتے ہیں اور تھوڑا کچھ بہت ذاتی مطالعہ کیا انہوں نے چند مشہور ہستیوں سے جو ہے وہ متاثر ہوئے اور پھر جو ہے میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو شو کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کل میں جو ہے فاروق خان صاحب کی ایک کلپ سن رہا تھا جس میں انہوں نے موسیقی کو میوزک کو حلال قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے میں انشاءاللہ ان پر رد کروں گا بہت اچھی طرح سے تو ان میں اس میں سن رہا تھا کہا کہ کوئی بھی حلال ہو یا حرام ہو یا فرض ہو یا واجب ہو اس کا ذکر قرآن میں ہونا بہت ضروری ہے اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر وہ چیز حلال حرام اور فرض نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں آج مثال ہمیں مل گئی کہ صدقے فطر کے فرض ہونے کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا تو فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا اس کو کس کو فطرانے کو اسی وجہ سے اہل علم کا اجما ہے تقریباً کہ تقریباً اجماع ہے کہ یہ سب فطر یعنی فطرانہ یہ فرض ہے یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے اس میں ایک بات آتی ہے جس کے سلسلے میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے اختلاف کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز کھائی جاتی تھی یا جو چیز لوگوں کی غذا تھی اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فطر فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں ہے کہ سام تامن کھانے والی یا کھانے میں غذا کے طور پر استعمال کی جانے والی چیزوں میں سے ایک سا یعنی ڈھائی کلو نکالنے کا حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے صدق فطر نکالنے کا حکم دیا یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نکالی جاتی تھی لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے گیہوں کی بھی کچھ فراوانی تھوڑی سی ہوئی کیونکہ حدیث کے اندر حدیث کے اندر جو ہے جہاں بھی ذکر ہے وہ گیہوں کا ذکر نہیں جو کھجور کشمش پنیر ان چیزوں کا ذکر ہے گیہوں اس وقت بہت مہنگا ملتا تھا یعنی نادر کسی کے پاس کوئی گیہوں کا استعمال کرتا تھا تو اس کا ذکر حدیث کے اندر نہیں آیا بعض لوگوں نے کہا کہ سعام تام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث میں جو تعام کا لفظ ہے وہ تعام سے مراد گیہوں ہے لیکن لیکن جو ہے دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہی کی تفصیر ہے کہ سام من تعمیر وقان تعام کے کی کھانے کا ایک سا اور اس وقت ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا یعنی ہم جس کو غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے کھجور کشمش جو وغیرہ استعمال کرتے تھے گیہوں کا ذکر اس میں نہیں ہے تو بعد میں گیہوں حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اسی طرح سے ایک اور بھی حدیث ملتی ہے لیکن اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے تو جیسے گیہوں کو لوگوں نے شامل کر لیا حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامل کیا اس میں تھوڑا سا اختلاط یہ بھی ہے کہ حضرت امیر میرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گیہوں کے آدھا سا کو گیہوں کے آدھا شاہ کو کھجور کے ایک سا کے برابر قرار دیا گیہوں کے آدھا سا کو کھجور کے ایک سا کے برابر قرار دیا جس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض بھی کیا اور کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک ہی سہ نکالتے تھے ہم گیہوں کا بھی ایک ہی سہ نکالیں گے تھوڑا اختلاف ہے اس سلسلے میں تو یہاں پر گہو کو جیسے شامل کر لیا اسی طرح سے آج کے دور میں کس کو شامل کیا گیا ہے چاول کو شامل کیا گیا تو یہ چونکہ لفظ پام ہے حدیث کے اندر اس لیے اس قبیل کی چیز کو شامل کر لیا گیا تو ایک چیز تو یہ ہوئی لیکن ایک دوسری چیز ہے جس کے سلسلے میں اہل علم میں ہاں کیا اختلاف ہے اہل علم میں ہاں کیا اختلاف ہے وہ کیا چیز ہے کہ کیا ان چیزوں کے بدلے ہم قیمت دے سکتے ہیں ان چیزوں کے بدلے قیمت دے سکتے ہیں اس بارے میں کچھ علماء کا ایما میں سے ماما حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ قیمت دے سکتے ہیں یعنی ڈھائی کلو جاول یا چاوال یا گیہوں کی قیمت دے سکتے ہیں لیکن تینوں اور علما اور دیگر اہل علم نے ہاں کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سطح فطر میں جو چیزیں دی گئیں جبکہ دینار اور درہم جو سکے اس وقت رائج تھے وہ موجود تھے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار اور درہم نکالنے کے لیے نہیں حکم دیا بلکہ انہی ساری چیزوں کے یعنی کھانے کی چیزوں کے نکالنے کا حکم دیا اس لیے اس لیے جو ہے ان چیزوں کا نکالنا جائز نہیں ہے اور امام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص سے قیمت نکالتا ہے تو اس کا سطح فطر ادا ہی نہیں ہوگا کافی ہی نہیں ہوگا اور کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے وہ قیمت لے لیا کرتے تھے تو حضرت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے تو دیکھیے اختلاف سے بچنے کے لیے اور جب آپ صدقہ فطر میں یہ چیزیں دیں گے چاہے کھجور یا چاول گیہوں وغیرہ دیں گے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں دی جاتی ہیں اور اس سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی قیمت ادا کرتا ہے تو اختلاف میں پڑ جائے گا کوئی کہتا ادا ہوگا کوئی کہتا ہے ادا نہیں ہوگا کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس وقت لوگوں کی ضرورت پیسے کی زیادہ ہے پیسے ہاں سے لوگ غریب فقیر جو ہے وہ کپڑے خریدیں گے دیگر, دیگر ضروریات ہیں وہ سب خریدیں گے تو بہرحال شریعت کی نے جو چیز مقرر کی اس کو ہم ادا کریں گے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور اگر اس سے ہٹیں گے قیمت ادا کریں گے تو جو ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ کہ ادا ہوگا کہ نہیں ادا ہوگا قبول ہوگا کہ قبول نہیں ہوگا تو ہمیشہ آدمی اس چیز کو خیال رکھے کہ جتنا ہے شریعت میں اتنا ہی پر عمل کرے زیادہ کر رہا ہے یا تھوڑا بدل رہا ہے تو پھر اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ ادا ہوگا کہ یہ عبادت ادا ہوگی کہ نہیں ادا ہوگی صحیح ہوگی کہ نہیں صحیح ہوگی قبول ہوگی, ہوگی کہ نہیں ہوگی بات سمجھ رہے ہیں کہ کی نہیں کیونکہ ہم ہم مکلف کس بات کہیں شریعت کے مکلف شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مقرر کی اس کو جو ہے ہم مانیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکات کے مال میں زکات کے مال میں حضرت معاذ بن جبل الدی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے یمن والوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم اپنے زکوٰۃ میں جو ہے گھوڑے یہ جو جانور ہیں ان کے دینے کے بجائے غلے دینے کے بجائے اگر تمہارے ہاں جو کپڑے وغیرہ ہیں اگر اس کو دیں گے آپ لوگ تو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ہم جو ہے اس کو اچھی طرح سے آرام سے بھیج سکیں گے اور یہ کہ تم لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی تو بہرحال زکات کے مسئلے پر پیاس کر کے کہا جب زکات میں لے سکتے ہیں تو ستائے فتر میں کیوں نہیں لے سکتے لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے فرق یہ ہے کہ وہ زکات ہے اس کا ثبوت ہے جب ثبوت ہے تو کر سکتے ہیں جب ثبوت نہیں ہے تو نہیں کر سکتے سیدھی سی بات ہے اسی طرح سے اب دیکھیں بات انشاءاللہ بارک اللہ بارہ اسی تعلق سے بات اور ہے کہ لوگ جو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جھگڑے کرنے لگتے ہیں کہ بھائی آٹھ پڑھیں گے بیس پڑھیں آٹھ پڑھیں گے بیس پڑھیں ہاں گیارہ پڑھیں کہ تیئیس پڑھیں اگر آٹھ پڑھ لیں گے گیارہ پڑھ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا سنت پر زیادتی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا جاتی کریں گے تو تن ہی کیا ہوگا صحیح ہوگی عبادت کے نہیں صحیح ہوگی قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے جتنا ہے اتنا کر لیں باقی اور زیادہ کے چکر میں نہ پڑی اہم مسئلہ ہے آتا ہے رمضان میں اور پھر سارے مسائل اور ذکر کیے جاتے ہیں اس مسئلے پر تو بہرحال عرض یہ ہے کہ صحیح اور بہتر اور راجح اہل علم نے اسی کو قرار دیا ہے کہ قیمت نہ ادا کی جائے قیمت نہ ادا کی جائے بلکہ یہ چیزیں ادا کی جائیں لیکن اگر کوئی کہیں مجبور ہے لیکن کہیں اگر کوئی مجبور ہے مثال کے طور پر میں بتا دوں آپ کو مثال کے طور پر بتا دوں کہ اگر کوئی مجبور ہے اور وہ کسی کو نائب بھی نہیں بنا سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی جنگل میں مذرا میں ہے کہیں بکریاں اوپر رہا ہے اب جو ہے اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ سب فکر وہ کس کو کیسے نکالے اب وہاں پر قریب میں کہیں غلہ بھی نہیں ہے کہ کچھ خرید نہیں سکتا ہے کوئی مل بھی نہیں رہا ہے کہ اس کو پیسہ دے دے کہ ہاں بھائی تم جو ہے خرید کر کے کسی کو جو خرید کر کے تم غلہ خرید کر کے کسی کو دے دینا اگر اس طرح کی صورت حال سے آدمی دوچار ہو جائے تو انشاءاللہ اگر نکال دیتا ہے تو یہ مجبوری کی صورت ہے کوئی صورت نہیں بن پا, آم, بن رہی ہے تو کم از کم نہ نکالنے سے بہتر کیا ہے وہ نکال دے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی یہ مجبوری کی ایک صورت اس طرح کی کبھی اگر بن بن جائے آدمی نہ کر سکے اور وقت نہ ہو تو اس طرح سے کر سکتا ہے کہ آدمی نکال سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ تو عام حالات میں جو ہے ثابت اسی پر عمل کیا جائے وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں قال کننا نعطیہا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساعم من طعام او ساعم من تمر او ساعم من شعیر او ساعم من زبیب متفق علیک وفی روایہ او ساعم من عقط ابو سعید اما انا فلا ازالجہ کما کن زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک حدیث تو متفق سعید بخاری سید مسلم کی ہے وہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے صدقہ فطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کا ایک ساتھ دیتے تھے دوسری حدیث میں, میں میں نے تفصیل ذکر کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا فرمایا کہ وکان تعام وکان تعام ہاں کہ ہمارا کھانا اس وقت جو ہے کون سا کھانا ہوتا تھا ہاں شہید یعنی جو اور کھجور اور اسی طرح سے زبی وغیرہ تو اس کی بھی تشریح کر دی گئی ایک حدیث کے اندر ہے کہ او من اقتن پنیر اقتد معنی ہوتا ہے پنیر یا پنیر کا ایک سا ڈھائی کلو پنیر نکالے ہاں ایک بات اور ذکر کر دو کہ قیمت نکالنے کے سلسلے میں قیمت نکالنے کے سلسلے میں آدمی اگر قیمت نکالنا چاہتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے کھجور کی قیمت نہیں نکالے گا وہ کہ کھجور اچھی کھجور جو ہے یا متوسط درجے کی پچیس تیس ریال کلو ہے تو اس حساب سے نکال لے اور اگر جو ہے کشمش نکالے تو کشمش جتنے کیلو ہو بارہ چودہ ریال کلو یا اس سے زیادہ ہو یا اسی طرح سے پنیر بھی کلو کی مہنگی ہی ملتی ہے ان ساری چیزوں کی قیمت نکال کے نہیں نکالے گا وہ جو ہے گیہوں اور چاول ہی کی قیمت نکال کر کے دینا چاہے کیوں ایسا بھائی جب چاروں چیزیں جو ہے نکالی جاتی تھیں تو کیوں کہتے کم کر کیوں اختیار کر رہا ایک بات اور یاد آئی تھی ہاں ایک چیز اور کہ دیکھیں آج ہم جو ہے قیمت کی طرف جاتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے قیمت کی طرف یہاں فقیر کے لیے آسانی ہے اور بہتر ہے میں کہتا ہوں کہ آپ جو قیمت کی طرف جاتے ہیں قیمت کی طرف جانے سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں تو کھجور بھی نکال کوئی کھجور نکال کر کے دے اچھی کھجور نکال کر کے دے اچھی کھجور لے جا کر کے دے تو کیا کہتے ہیں فقیر کیوں نہیں لے گا مسکن آدمی اچھی کھجور نکال کر کے ڈھائی کلو دیجیے دیکھیے بہترین کیا کہتے ہیں سکری اور جو بہترین مبرو وغیرہ جو کھجوریں ہوتی ہیں نکال نکالیے آپ دیکھیے کھجور یہ بہت خوشی سے فقیر لے لے گا پنیر لے جا کر کے اس کو دیجیے کشمش لے جا کر کے دیجئے تو ہم بس وہی کیا کہتے ہیں چاول بھائی وہ بھی سنت ہے اس سنت پر کیوں نہیں عمل کرتے سب لوگ جو ہے چاول نکالتے ہم بھی شامل ہیں اللہ ہدایت دے یہ بات کل میرے ذہن میں میرے ذہن میں کل کل یہ بات جو ہے میرے ذہن میں آئی کہ واقعی جو ہے تربو ہونا چاہیے نا وائٹی ہونی چاہیے نا قید فطرے ادا کرنے میں ہم لوگ ایک ہی چیز پر کیوں کیا کہتے ہیں حالانکہ ہم میں سے اکثر کیا کہتے ہیں اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں لیکن کم ہی والا جو ہے پتیم اسکیم کو ہم دینا چاہیں گے جو جس کی کم قیمت ہے اسی کو ادا کریں گے بہرحال اس پر بھی توجہ ہم سب کی ہونی چاہیے کہ ہم نکالیں کھجور بھی نکالیں کشمش بھی نکالیں جبیب بھی نکالے اور چاول میں بھی اچھا چاول نکالیں چاول میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں جو ہے کم قیمت والا جو ہے اب لوگ اسی حساب سے جو ہے قیمت بھی پوچھتے ہیں کہ ہاں اس سال جو ہے صدقہ فطر میں سعودی حکومت نے کتنے ریال اعلان کیا hmm? یہ کتنے ریال اعلان کیا ہر سال پوچھا جاتا ہے hmm. اچھا تو یہ جی, جی. سا تو ایک ناپنے کا پیمانہ ہے جی کچھ چیزیں جب اس میں ناپی جاتی ہیں تو وزن میں زیادہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں پروپ ہوتی ہیں تو اس کا کچھ کہتے بات اچھا سوال کیا نا کہ سا ایک پیمانہ ہے सा ایک ناپنے والا ناپنے والا ایک बर्तन ہے پاٹ ہے جس میں عمومن عمومن کا اعتبار کیا گیا ہے اب چاہے وہ چاہے گیہوں ہو یا کھجور ہو یا हो ہو زبیب ہو دیکھیں عموم کا یعنی بیج کا کی راہ نکالی ہوگی ورنہ تو اگر گیہوں یا چاول اگر اس میں تو لیں گے تو ہو سکتا ہے جو ایک سا میں کم ہی آئے وہ ہو سکتا ہے وہ کیونکہ بڑا ہوتا ہے وہ لیکن اگر اس میں اسی میں آپ کھجور ڈالیں گے ہاں کھجور رکھیں گے یا کیا کہتے ہیں وہ پنیر رکھیں گے تو وہ بھاری, بھاری ہو جائے گی یا کشمش اگر بھرے لیکن کم از کم یہ ہے کہ اہل علم نے جو کہا ہے کہ کسی نے کہا کہ دو کلو دو سو گرام دو کلو پا, پانچ سو گرام ڈھائی کلو کسی نے پونے تین سیر کہا ہے پونے تین کلو کے آس پاس کہا ہے تو بیچ کی جو ہے وہ کہ وزن میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے سو ڈیڑھ سو دو سو گرام کا فرق پہ ہو ہاں یہ تھوڑا سا فرق پہ ہو سکتا ہے لیکن بہرحال عمومی طور پر ڈیڑھ ڈھائی کلو کہا جاتا ہے ایک روایت وہ پھر روایت قال ابو سعید اما ام انا ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے صحیح بخاری سعی مسلم ہی کی روایت ہے کہ میں تو جو ہے فلا ازال اخرجہ کما کنٹ اخرجہ کی زمین زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا نکالتا تھا اتنا ہی نکالوں گا یہ کس موقع سے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شام سے آئے اور اس وقت جو ہے لوگوں سے کہا کہ تم گیہوں بھی نکال سکتے ہو لیکن انہوں نے گیہوں کو گیہوں کو آدھے سا کے برابر قرار دیا یعنی گیہوں اگر نکالیں گے تو آدھا سا بھی نکال سکتے ہیں آدھا سا بھی نکال, نکال سکتے ہیں تو اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ میں تو ایک سا نکالتے آیا ہوں اور ایک ہی سا نکالوں گا آ? اور یہی بہتر ہے یہی بہتر ہے کہ گیہوں کا بھی جو ہے ایک سا نکالیں گے انہوں نے اس وقت میں گیہوں مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک یعنی آدھے سا گیہوں کو ایک سا کھجور کے برابر قرار دیا لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا آج معاملہ کیا ہو گیا ہے الٹا ہو گیا ہے کہ ایک सा آدھے सा खजूर جو ہے ایک سا گیہوں اور چاول کے برابر ہو جائے گی ہو جائے گی کہ نہیں جی بالکل تو اس لیے جو ہے جتنا ہے اتنا ہی مانا جائے ہاں یہی بہتر ہے اور یہی افضل ہے واحد عباسی ندی اللہ تعالی علامہ پالفرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر تواکات من من حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکات فطر فتر ستۂۂ فطر یا فطرانہ فرض کیا ہے اب اس حدیث میں فطرانہ ادا کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ کیوں فطرانہ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقصد بیان فرمایا ہے ایک مقصد تحرت السلائی من اللغو ورفت کہ اس سے روزے دار کے روزے کی پاکی اور صفائی ہو جائے گی جو روزہ دار جو ہے روزے کی حالت میں کچھ بری بات کہہ دیتا ہے کچھ گناہ ہو جاتا ہے کچھ جو ہے ہاں اگر فیملی والا ہے تو کچھ نہ کچھ قربت بی بی سے ہو جاتی ہے سی مذاق وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو جو ہے اس سے روزے دار کے روزے کی کیا ہوتی ہے پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے زبان سے آدمی کبھی کچھ کہہ دیا کوئی بات بری بات کہہ دیتا ہے اس طرح سے تو یہ ایک مقصد اس کا یہ ہے وہ تو متن لساکین اسی طرح سے مسکینوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے کھانا ہو جاتا ہے تو دیکھیے یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی مسکین کے فطرانہ جو مسکینوں کے لیے فقیروں کے لیے جو فرض کیا گیا ہے تو ان کے کھانے ہی کے حساب سے توڑ متن لمساکین مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے گا کہ وہ ان کو سچتا فکر مل جائے گا تو اس دن وہ جو ہے لوگوں کے ہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے نہیں مانگیں گے لیکن اب جو شریعت کا یہ مقصد جو ہے آج بھی جو ہے فوت ہو جاتا ہے کہ بعض مسکین جو ہے اس دن بھی جو ہے گھوم پھر کر کے مانگتے رہتے ہیں تو یہ مقصد بیان کیا گیا ہے پھر ایک چیز اور جو پچھلی حدیث میں قبل خروج نا سے کہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ لوگوں کے گھر سے نکلنے سے پہلے یعنی آبادی سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے آدمی ادا کر دے اگر کوئی شخص ہے لیکن اس حدیث میں کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ قبل الصلاح کا لفظ ہے کہ جس جس شخص نے اس کو ادا کیا نماز سے پہلے کس سے پہلے عید کی نماز سے پہلے کسی نے ادا کیا پہ زکاتن مقبولا تو یہ ہاں اس, کی اس کا اس, اس کی زکات مقبول ہوگی اور اگر کسی نے نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا جو ہے ایک صدقہ ہوگا بس جیسے عام صدقے ہوتے ہیں ایک چیز یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں یہاں تو الحمدللہ ایک وقت میں ہر جگہ نماز عید ہوتی ہے اپنے ہاں جو ہے شہر میں کی مسجدوں میں لوگوں کی آسانی کے لیے کہیں سات بجے ہوتی ہے پھر دوسری مسجد میں آٹھ بجے ہوتی ہے پھر تیسری مسجد میں جو ہے عید گاہ میں کہیں جو ہے مسجد یا عیدگاہ میں جو ہے نو بجے ہوتی اس طرح سے ٹائم فکس ہوتا تو آدمی اپنی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دے اپنی نماز یہ نہیں کیا اگر وہ بھول گیا ہے تو خیال کرے کہ وہ دوسری عیدگاہ میں نو بجے ہوگی اس لیے اب ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی نہیں اپنی نماز سے پہلے پہلے وہ ادا کر دے یہ روایت جو ہے حصر روایت ہے دامو یہاں سے سطح فطر کا باب ختم ہو گیا اگر کسی کو کوئی سوال ہو فطرانے کا باب ختم ہو گیا اگر سوال ہو تو ہاں نثار بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ابھی بات آئی ہے کہ کھانے والی چیزیں آدمی ادا کرے ہاں پیسہ نہ ادا کرے یا پیسہ ادا کرنا بہتر نہیں ہے تو لوگ جمیا خیریہ میں جا کر کے کوپن لیتے ہیں تو کیا یہ کوپن لینا صحیح ہے یا آپ حج عمرہ کے لیے عمر کے لیے جاتے ہوں گے تو اگر عید کی نماز وہاں پڑھتے ہوں گے حرم ہرمین میں تو وہ لوگ بھی جو ہے جمیا خریہ یا کہیں کہیں کا کوپن رکھ کر کے لوگ کہتے رہتے ہیں زکی زکی یعنی سب تہ فطر ادا کرو تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں یہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے کوپن جو لوگ لیتے ہیں وہ اس کوپن کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسہ ان کو دے کر کے ان کو آپ کو وکیل یا اپنا نائب بنا رہے ہیں اپنی طرف سے اس کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم ہماری طرف سے جو ہے غلہ وغیرہ خرید کر کے غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دینا اور جمعیہ خیریہ والے یہی کرتے بھی ہیں کہ ان کے ہاں وہ جو ہے چاول وغیرہ بھی لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہاں پیسے بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ اس پیسے سے جو ان کے ہم مسکینوں کی اور فقیروں کی لسٹ ہے وہ لوگ جو ہے ان میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں آپ نے ادا کر دیا دے دیا اگر تقسیم کرنے میں ان کی جو ہے ان کی طرف سے تاخیر بھی ہوئی اور پہنچانے میں دیری بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں آپ نے اپنی طرف سے ادا کر دیا اپنے ذمے سے آپ نے اس کو نکال دیا بات سمجھ گئے کہ نہیں بات سمجھیے جیسے مثلا کوئی تنظیم ہے کوئی آرگنائزیشن ہے جو صدقۂ فطرے لے رہی ہے اور اس کے ہاں مساکین اور فقیر وغیرہ ہیں تقسیم کرنے کے لیے جن میں وہ تقسیم کرتے ہیں تو اگر وہ صدقہ فطرے لے لیں اور اس کو عید کے بعد بھی ان کے ہاں اور مسکینوں دوسرے فقیروں مسکینوں کے ہاں پہنچائیں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے کوئی حرض کی بات نہیں ہے انہوں نے ذمہ داری اپنی لے لی اور وہ پہنچائیں گے بات سمجھ گئے جی spellet. اور کوئی سوال ہاں پیسے نہ کیجیے پیسے والا سوال ختم ہو گیا یعنی فترانہ جو ہوتا ہے وہ ایک فطرانہ مثلاً ڈھائی کلو ایک ساتھ جو ہے کسی ایک آدمی کو دیں یا یہ کہ آدھا دا کر کے دو آدمیوں کو دے سکتے ہیں یا ضرورت مند تین کو دے سکتے ہیں کیا ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں درست ہے لیکن کم از کم ایک مسکین کو اتنا دے دیجئے کہ وہ آسودہ ہو جائے اس دن کے لیے جی جی ہاں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں چاند رات کو اصل میں اصل زکات فطر یا فطرانہ چاند نظر آنے کے بعد ہی واجب ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے تو پتا نہیں کہ کیا کہتے آج چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ثابت ہے کہ اگر ایک دو روز پہلے کوئی نکال دے اور کہیں ضرورت ایسی ہو تو دے سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر افضل یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد ہی فقیر و مسکنوں کو دے جی ہاں سوال یہ اہم سوال ہے کہ صد فطر اگر ہم انڈیا یا اپنے ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں جیسے چند لوگ ہیں مل کر کے اکٹھا کر کے وہاں کے غریبوں مسکینوں میں پیسہ اکٹھا کیا اور پیسہ اکٹھا کر کے وہاں بھیج دیا اور کہہ دیا کہ ہاں وہاں پر غلے خرید کر کے چاول اور گیہوں وغیرہ خرید کر کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں تو دیکھیں اہل علم نے یہاں کے علماء نے یہ کہا ہے کہ ستیہ فطر اصل میں جہاں آپ عید کر رہے ہیں وہیں کے مسکینوں کا حق ہے وہیں کے مسکینوں کا حق ہے لیکن اگر وہاں پر ضرورت نہ ہو مسکین نہ ہو تو آپ جو ہے دوسرے شہر دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ کو مسکین یہاں پر ہیں ان مسکینوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پھر بھیج, نہیں بھیجنا چاہیے جی ہاں بھائی ہمیں... آپ محسوس کرتے ہو جہاں بھی ہو پکا ہو یا کہیں اور بھی ہو تو کیا کہتے ہیں آپ اگر ضرورت محسوس کرتے ہو کہاں یہاں کے لوگ یہاں کے مسکین آسودہ ہیں اور ضرورت نہیں ہے تو بھیج سکتے ہیں کوئی ہر اچھی بات نہیں جی اور کوئی سوال کر رہے ہیں انڈیا میں اکثر فقیر وغیرہ جو ہے صبح صبح مطلب سے پہلے بہت کم ہی آتا تو اگر ایک گھر کے دس پندرہ افراد ہیں تو وہ لوگ اپنا سارا ایک تھیلے میں یا پھر کسی بڑے کنٹینر میں نکال کے رکھنے کہ یہ سپتح فطر ہے اور وہ جیسے جیسے فقیر آتے جائیں پھر وہ چاہے اس کے کے بعد ہی کیوں تو سکتے ہیں سوال کیا ہے کہ گھر کے جیسے افراد ہیں دس افراد ہیں تو سپتاح فطرے جو فطرانہ ہے گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ نکال کر کے ایک جگہ رکھ دیں تو فتی مسکین آتے رہتے ہیں تو ان کو اسی میں سے دیتے رہیں تو دیکھیں نماز سے پہلے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ہمارے گھر سے نکل جانا چاہیے ہمارے گھر سے نکل جانا چاہیے صدقہ فطر کہ ہاں بھائی مسکینوں کو دے دیا گیا لیکن اگر ہمارے گھر ہی میں رہ گیا گرچہ آپ نے گھر سے مطلب ایک جگہ الگ سے نکال دیا ہے اور اس کو بعد میں دے رہے تو گویا کہ آپ کے گھر سے وہ نہیں نکلا تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے گھر سے باہر نکال کر کے لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے دے دینا چاہیے اور جو نماز کے بعد بہت سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے اور رکھیے اور تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دی دیجئے کچھ محروم نہ کیجئے ان کو جی ایک دو حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں تقریباً باب و صداقتی تقولی ہاں صدقہ صدقہ و خیرات کرنے کا باب اس میں کئی بہت ساری حدیثیں ہوں گی تو تھوڑا بہت پڑھ لیں گے اس کو اہم حدیث ہیں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں ان ابھی ہو رہے تربی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ شمالے یہ ایک لمبی حدیث کا مختصر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے سات طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا سایہ دے گا جبکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ان میں سے سات لوگوں میں سے کون کون ہے آپ لوگ کتنے جانتے ہیں جلدی دیجیے گنائیے آپ لوگ <تصفح> امام عادل ہاں عدل و انصاف کرنے والا امام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرشی کے عرش کے سائے میں ہوگا چلیے جس کا مج ہاں دوسرا وہ شخص بھی عرش اللہ کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے نماز پڑھ کر کے گیا پھر اس کا دل لگا ہوا ہے کب آزان ہو کب وہ پہنچے مسجد جی دو ہو جس کو کسی بلایا کو جی. جی جی تنہائی میں ڈر ہاں، کر کے ورد علم اللہ خالین ففا و ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا اللہ کی کو یاد کیا خوف یاد کیا اللہ سے محبت میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے اس کی سے آنسو بہنے لگے تو وہ شخص بھی عرش ہی کے سائے میں جگہ پائے گا چوتھی چیز بتا رہے ہیں چوتھا وہ شخص ہوگا جسے کوئی خوبصورت حسین و جمیل اعلیٰ حسب و نصب والی عورت بدکاری یا برائی کی دعوت دے تو وہ یہ کہہ کے اننی اقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چار چیزیں ہوں گی چلیے اور یہاں پر جس حدیث کا ذکر ہے پانچویں چیز کے ترتیب نہیں بتا رہے ہیں ابھی کہ پانچواں وہ شخص ہوگا جس نے صدقہ اتنا چھپا کر کے کیا کہ و کان کسی کو خبر نہیں ہوئی کان کان کسی کو خبر نہیں ہو. حدیث کے اندر کیا ہے یعنی اتنا چھپا کر کے خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اتنا چھپایا تو اس شخص کو بھی اللہ تبارک اتارا اور شیلا کے سائے میں جگہ دے گا پانچ ہو گئے اور, اور ایک ایک ایک اگر, اگر کسی نے اللہ کے لیے دوست کی اور اللہ کے کے کی اور استماعل و تفرق علیہ دو ایسے مومن بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں کس کے لیے اللہ کے لیے یہ چیز آج ہمارے اندر بہت کم ہے میں ہاں؟ نے کبھی درس دیا تھا الحب فی اللہ پر اللہ سے اللہ کے لیے محبت ہو تو دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے کس کے لیے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے بہت بڑی سی ہے بہت عظیم صفت ہے عظیم خوبی ہے ایسی خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں آج ہم سب لوگ آج کے دور میں بڑے مادی آدمی ہو گئے انسان ہو گئے ہیں مفاد پرست جس کو کہتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہوگا ہم اسی کو چاہیں گے اسی سے محبت کریں گے اسی سے سلام کلام اسی کے ہاں آنا جانا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے لیے بالکل فیدا رہیں گے اور اظہار کریں گے بس آپ سے بڑی محبت ہے محبت آپ سے نہیں ہے آپ سے فائدہ ہے اس لیے محبت ہے <تصفح> اور ایک چیز رہ گئی چلیے آپ نوجوان ہیں بتائیے اب تو یاد آ جانی چاہیے ہاں شاپ بن شاقی ہے عبادت اللہ وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس جو ہاں جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو یعنی نوجوانی میں اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کیا ہو ہاں دین کا پابند ہو نمازوں کا پابند ہو اور جو ہے جو خوراکات اور بدکاریاں اور اس طرح کی غلط چیزیں جو, جو جوانی میں آدمی جو ہے بہہ جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تو اللہ تبارک مطالعہ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو یہ اس میں سدیش کے اندر کیا ہے وہ واراجل تصدیق ہوگا جو جس نے صدقہ کیا ہو پر وہ چھپا کر کے کیا ہو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی ہو کہ داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا آج یہ صفت بھی ہم لوگوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے آج ہم لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہاں بتا کر کے دکھا کر کے لوگوں میں ہاں وہ کر کے کہ بھائی ہم نے کیا یہ ہم نے مسجد بنوائی ہے اب اس میں الحمد للہ ماشاء تبارک اللہ آدمی تو کہے گا لیکن دل میں کیا ہوتا ہے شیطان وہاں لے جا کر کے ریاکاری داخل کر دیتا ہے تو جو بھی ہو ہاں اگر اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرے تو انشاءاللہ شاء عرش کے ساحل پہ جگہ مل جائے گی اور سات خوبیاں ہیں کم از کم ایک دو خوبی تو ہمیں ہمارے اندر آسان والی ہو آسان والی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ صبح اللہ تعال وارک تعالیٰ ان پیاری پیاری حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق خطہ فرما اور قبول فرما صلی اللہ علیہ عالیہ نبینا محمد علی وسابد مین السلام علیکم اللہ